اجزا ہے جیسے اس میں شوگر کا استعمال ہیں جو دانتوں کو چمکانے والی اور یہ ساری چیزوں کا بنایا جاتا اس میں غالب گمان یہ ہے کہ آپ سے اگر تھوڑی سی کہیں غفلت ہو جائے اگر یہ حلق کے اندر چلا جائے تو روزے کو توڑ دے گا مثلا ایک دو مثال دیتا ہوں کہ آپ کہیں نہیں ہم بہت احتیاط سے خالی تھوکتے رہیں گے اور اس کو اندر نہیں جانے دیں گے اگر ہم نے اس کا دروازہ کھولا اب چند باتیں مجھے بتائیں ایک آدمی پان کھانے کا عادی وہ تمباکو اپنے یہاں ہوٹ میں رکھ لے یا نسوار رکھ لے اب اس سے نشہ تو آ جائے وہ کہے گا وہ کہ میں نے سارا پھیک دیا اگر جو اس نے سارا پھیک دیا مگر روزے کو توڑ دے گا اس لیے کہ علماء نے لکھا اس کے باری کا اجزا جو ہیں وہ ضرور حلق میں جاتے ہیں پھر تو روزہ روزہ نہیں گا اس لیے کہ خواہشات انسانی جو ہے نفس اس کے روکنے کا نام روزہ ہے اگر تمباکو ہم کھائیں اور کہیں کہ کوئی اندر ایک ذرہ بھی نہیں جائے گا یا کہ ہم نسوار رکھ لیں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں جائے اور سگریٹ پیئے ہاں دھواں ہم حالت سے نیچے نہیں اتارے یہ دروازہ تحقیق میں ہم نے پڑھا جو ڈینٹسٹ ماہر آپ ان سے معلوم کر لیں کہ یہ جو برش استعمال ہوتا ہے ننانوے فیصد فنکشن دانتوں کے صاف کرنے کا برش کا اب آپ ڈاکٹروں سے خالی برش کا فنکشن دانتوں کے صاف کرنے میں ننانوے فیصد ہے. لیکن اب رگڑنے کے لیے کچھ چاہیے اس لیے آپ نے ٹوٹ پیس لے لیا اگر آپ ٹوٹ پے استعمال نہ بھی کریں برش کو دھو کر خالی برش استعمال کریں تب بھی آپ کا منہ صاف ہو جائے گا اور یہ بات ذہن میں رہ ہم جب بھی یہ بات بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی وغیرہ کے لیے کوئی حرک نہیں آپ ٹوٹ پیس یا برش استعمال کریں بغیر روزے لیکن مسواک کا استعمال بھی ضرور کریں اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے فرما گیا کہ جو وضو مسواک کر کے کیا جائے جو نماز پڑھی جائے وہ اس نماز سے کئی درجے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ موت بہت سخت ہے بہت اذیت ہوتی ہے موت کے وقت تو کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ جان کنی کا وقت آسانی سے ہو زیادہ تکلیف نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسواک استعمال کرے تو موت اس پر آسان ہو